السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں جناب آپ سب امید خیریت سے ہی ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خیر وافیت سے رکھے ماشاء اللہ احزیب بھائی بھی آگے ہیں اور بند خدا بھائی بھی ماشاء اللہ ہیں اور بہت شکریہ صابری بھائی آپ کا آپ نے مجھے وقت دیا تو آج انشاء اللہ تعالیٰ صحیح مسلم شریف کا درس ہوگا اور ایک دو احادیث جو ہے اس کے حوالے سے گفتگو ہم کریں گے انشاءاللہ شاء تعالی تو ابھی انشاءاللہ شاء تعالی قصید بردہ شریف کے چند شعر اور پھر اس کے بعد چند شعر کلام اعلیٰ حضرت کے پھر انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ محدید شریف کے حوالے سے گفتگو کریں گے تو جو بھائی ابھی ہیں اگر وہ ان کا آنا ممکن ہے تو ان کو انوائٹ کر لیں کہ وہ آ جائیں تاکہ روم میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ رونق ہو جائے اور مل جل کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کریں اور اس کی برکتیں جو ہیں وہ حاصل کریں اور ان کی برکتوں سے ہم اپنے ملک پاکستان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت کو ہمارے ملک سے ٹال دے اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص رحمتیں جو ہیں وہ ہمارے ملک پر برسا دے اور یہ جو ظالم درندے ہمارے ملک کو تباہ کرنے پر تلے وین کو اللہ تعالیٰ نشت و نابود کر دے تو ان شاء اللہ تعالی آخر میں دعا بھی کریں گے اللہ تعالی کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی کا واسطہ دے کر تو ابھی ان اللہ تعالیٰ قصید ہے بردہ شریف پھر اس کے بعد کلام عال حضرت کے چند اور پھر انشاء اللہ تعالی درس بھی ہوگا تم ملئ كل قصيده ابو الشريف مولا يا صل وسلم دائما ابدا خير الخلق لليمي مولا يا صل وسلم دائما بعدا على حدي فيك خير الخلق كلهم اي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي لكل هول من الاحوال مقتحمي مولا يا صلي فسل دائما عبادا على حدي بك خير الخلق كلهم يا ربي بن مصطفى بلغ مقصيدانا يا ربي لنا مَا مَا ضَايَ عَسِ الْكَرَمِ مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّم دَائِنَنَا دَنَعَ عَلَى حَدِّي نِيكَا خَيْرِ الْخَلْقِ يا اكرم الخلق ما لي من اعوذ به يا اكرم الخلق ما لي من اعوذ به وشل دائما عبادا على حبيبك خير الخلق كله مين فَإِنَّ مَنْ جَدَّكَ الدُّنْيَا وَبَرَّاتَهَا فَإِنَّ مَنْ جَدَّكَ الدُّنْيَا وَبَرَّاتَهَا وَمِنْ عُلُومِ كِتَابِ اللَّوْحِ مرحبا يا صل وسلم دائما عباداً على حبيبيك خير الخلق كلهم صلى الله عليه كيا رسول يا اللہ ملک حبی بلہ صلی اللہ ملئی کایا رسول وسلام لیا حبیب sure دن اے بہار پھر فرتے ہیں بدر یوں ہی خو ف اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے پھرتے ہیں تج د فی ہیں وہ سوئے پھرتے ہیں تیرے دن they mm -hmm. دن بہار پھرتے ہیں کوئی کیوں شا ہزار پھرتے ہیں تجھ سے شید ہزار پھر للمتقین والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین گرامی قدر حضرات حضور نبی پاک شاہب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اسی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف اشارہ فرما کر اشارت فرمایا کہ خبردار ایمان اس طرف ہے اور ثقاوت اور سخت دلی مدینہ شریف کی مشرقی جانب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا دو قبیلوں کا نام لیا ربیعہ اور مدر فرمایا کہ وہاں ہیں جو کثرت کے ساتھ اونٹ پالتے ہیں اور ان کی دموں کے پیچھے ہانکتے ہوئے چلتے ہیں اس جگہ سے شیطان کے دو سینگ نکلیں گے امام مسلم نے اس حدیث کو کتاب الامان میں پہلے جلد میں ذکر کیا اس کے ساتھ ملتی ہوئی ملتی جلتی کئی اور احادیث بھی مختلف اسناط کے ساتھ آپ نے ذکر کی ان میں ایک روایت حضرت سید ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل یمن آئے ہیں ان کے دل سب سے زیادہ نرم ہے ایمان بھی یمنی ہے فقہ بھی یمنی ہے اور حکمت بھی یمنی ہے اور پھر حضرت سعید ابو حیرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ کفر کا مرکز مدینہ شریف کے مشرق میں ہے اور ورور و تکبر گھوڑے اور اونٹ پالنے والوں میں ہے اور ان والوں میں ہے اور حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ نے ہوئی سے ایک اور روایت اس باب میں ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المان و یمانفر قبال المشرقی کہ ایمان یمنی ہے اور کفر جو ہے وہ مشرق کی جانب سے نکلے گا تو اب اس حدیث ان احادیث میں جو مختلف اسناد کے ساتھ ذکر ہوئی دیکھیے کیا کیا اشارات ہمیں ملتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مترد اسناد کے ساتھ بیان فرمائی المان حجاز ایمان جو ہے وہ حجاز والوں میں ہے اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنی امت کے افراد کی قلبی کیفیت سے مکمل آگاہی تھی دیکھیے جب دل کی حالت کو جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ عسلم تبھی تو آپ نے کسی کے نرم دل ہونے یا کسی کے سخت دل ہونے کا ارشاد فرمایا اور آپ نے یمن اور حجاز کے خوش نصیب باشندوں کے بارے میں ان کے ایمان اور ان کے ایمان کی جو حلاوت ہے ان کی جو سکون قلب ہے اس کا ذکر فرمایا اور اہل مشرق کی کساوت اور ان کی سخت دلی اور قلبی جو ہے اس کو بیان فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلوں کی کو جانتے ہیں ایک چیز ہوتی ہے ظاہری جو نظر آتی ہے اس کو دیکھ لینا تو عام لوگ بھی دیکھ لیتے ہیں ایک چیز ہوتی ہے جو سن کر محسوس ہوتی ہے چکر کر محسوس ہوتی ہے یعنی حواص خمسہ کے ساتھ جو چیزیں ہیں تو یہ دلوں کی جو کفیت ہے اس کا تعلق ان پانچ حواس کے ساتھ ہے ہی نہیں پانچ حواس جن کے ساتھ ہم لوگ معلوم کر لیتے ہیں کسی چیز کا احساس کر لیتے ہیں بول کر سن کر چکھ کر پکڑ کر چھو کر تو ان چیزوں سے ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ کیا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وبارکا وسلم جس انداز سے ذکر فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں کی حالت کیا ہے کون نرم دل والا ہے کون سخت دل والا ہے تو پتا چلا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی نظر ہر امتی کے دل پر ہے کس کا دل نرم ہے کس کا دل سخت ہے آکا کریم صلی اللہ تعالی وسلم جانتے ہیں اب سنگے اگر آکا کریم صلی اللہ تعالی وبارک وسلم اپنی امت کے ہر فرد کے دل کی کیفیت سے آگاہ ہے تو کیا ان کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہو سکتا کیا نعوذ باللہ اب ان کے علم پاک کو جانوروں اور پاگلوں کے علم سے تشوی دی جائے تو بندہ ایمان والا رہتا ہے تو سنیے بات یہی ہے جھگڑا اسی بات کا ہے کہ دیوبندی بندی رات کے مولوی اشرف علی تھانوی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وبارکا و سلم کے علم پاک کو نوز بلّہ جانوروں اور پاگلوں اور چھپایوں کے ساتھ ملا دیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو دیوار کے پیچھے تک کا علم نہیں تو یہ اس کی شقاوت اور بد بختی ہے اور اہل محبت تو احادیث مقدسہ سے یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے دیوار کے پیچھے کی بات تو چھوڑیے آپ تو ارش کے اگلے حصے کی خبریں بھی دیتے ہیں ارش کے پار کی خبریں بھی دیتے ہیں تو مومنین کے اور کفار کے اور منافقین کے اور مومنوں میں جو نرم دل سخت دل ہر ایک کے بارے میں رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اور اسی روایت کے مطابق جو ابھی پڑھی میں اس میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شیطان کے دو سینگوں کا ذکر فرمایا کہ جن کی خبر اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمائی اب غور کیجئے گا حضرت امام ابو عبداللہ بن ابی مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مشرق سے مراد مدینہ شریف کا وہ علاقہ ہے جس کو نجد کہا جاتا ہے جس کا موجودہ نام ریاض ہے تو آج بھی جو لوگ وہاں جاتے ہیں رہتے ہیں آتے جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ وہاں کے لوگ بہت سخت دل ہیں شقی القلب ہے سخت دل ہیں اور وہ قیامت تک ایسے ہی رہیں گے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تھا کہ وہ سخت دل ہیں اسی طرح تبو کے مشرق میں بھی علاقہ نجد پایا جاتا ہے اس کی تائید سریس پاک سے بھی ہوتی ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تین مرتبہ یمن اور شام کے بارے میں دعا فرمائی اور نجد کے لیے نہیں فرمائی بار بار عرض کیا گیا رسول اللہ علیہ ہمارے نجد کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ ہر بار یہی دعا کہ اللہ مبارک لنا شام شامنا و یمن اللہ ہمارے شام میں برکت دے دے ہمارے یمن میں برکت دے دے تو نجد کے لیے کہا گیا تو آپ نے رخ پر نور پھیر لیا بار بار جب ارض کیا گیا تو آپ نے فرمایا ہُنا الزلازل وہاں زلزلے ہوں گے وہاں تعاون ہوگا فتنے ہوں گے اور فرمایا شیتان وہاں سے شیتان کا سینگ نکلے گا تو ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی ارض کیا اللہ تعالیٰ مدر کو شدت سے کچل دے اور مدر جو ہے قبیلہ مدر جو تھا وہ بھی نجل میں رہتا ہے تو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وبارک وسلم نے جن فتنوں کے نکلنے کی جن سینگ شیطان کے سینگوں کے نکلنے کے بارے میں اشاد فرمایا تھا ان کے بارے میں سنیے محدسین اور مورخین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اہل مشرق سے مراد اہل نجد ہیں اور تاریخ ارب اس بات کی گواہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان زیشان حرف بحرف پورا ہوا یمن میں جس کے متعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایمان یمنی ہے حکمت یمنی ہے فقہ یمنی ہے تو وہاں سے کون پیدا ہوئے حضرت سے ویسے کرنی ربیع اللہ تعالیٰ نہ ہو جن پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو اتنا ناز تھا کہ آپ نے اپنے صحابہ کرام رام علیہم میں حضرت مولانتا اور حضرت عمر فروخ رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا کہ میرے وشال کے بعد تم وہاں جانا اور اویس او سے کہنا کہ میری امت کی بخش کی دعا کرے تو جن کے لیے جن پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ناز فرماتے ہوں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علی وبارک و سلم ان سے امت کی بخش کی دعا کا حکم جن کو دیں تو وہ کہاں پیدا ہوئے یمن میں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ ایسے رقیق القلب تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے ساتھ اتنا پیار کرنے والے تھے کہ کائنات جانتی ہے ان کا کیا مقام ہے تو کس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے خبر دی تھی اور فرمایا کرتے تھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ مجھے یمن سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے تو اب جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جس علاقے کے متعلق آپ نے بشارت دی آپ نے خوشخبری دی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق ایسا ہی ہوا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہاں شیطان نمودار ہوگا شیطان کے سینگ نکلیں گے تو وہ کون سا علاقہ تھا نجد کا اور نجد کے علاقے سے دو بدبخت جو ہیں وہ پیدا ہوئے ایک مسلمہ کا اور دوسرا محمد بن عبد الرحاب نجدی اب یہ دو سنگ نکلے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے دو سنگوں کے نکلنے کا فرمایا تھا اور دو ہی نکلے اور مسلمہ کا جو تھا وہ کیسا بدبخت تھا کہ اس نے ختم نبوت کا انکار کیا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علی وبارک وسلم کے نبوت شریفہ پر حملہ کیا اور اپنے آپ کو نبی کہلوایا نبی کہلوانے لگا نبوت کا دعوے دار بن بیٹھا اور دوسرا جو فتنہ پیدا ہوا اور شیطان کا سینگ جو نکلا وہ محمد بن عبد الوہاب نجی تھا جس نے رسول پاک صلی اللہ تعالی وبارک و وسلم کی پاک امت کے اندر نئے نئے فتنے پیدا کی اس نے آپ کی امت کو کفر اور شرک کے فتحوں سے زخمی کیا اور خارجیت کے مردہ جسم میں روح پھونک کر امت میں ایک نا ختم ہونے والے انتشار کا دروازہ کھول دیا اسی ابن عبد نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے روزۂ اطہر کو نعوذ اللہ بت خانہ کہا آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے مزار پاک کو معذلہ گرانے کی باتیں کی اسی بنے اب نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے میری لاٹھی بہتر ہے باللہ تو یہ دو فتنے دو سینگ شیطان کے جو تھے وہ نجد سے نکلے اور رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمائے ہوئے الفاظ حرف بحرف سچ ثابت ہوئے جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ویسا ہی ہوا اور حضرت سید ویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم ہستی نے جنم لیا تو یمن سے جنم لیا جس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم نے پہلے سے بشارت دے رکھی تھی تو گرامی قدر حضرات یہ وہ بد بخت سینگ ہیں شیطان کے جن کے متعلق رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم نے پہلے سے ارشاد فرما دیا اب اس کے باوجود اگر کوئی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وبارکہ کی علم غیر کی طاقت اور صلاحیت کو نہیں مانتا تو اس میں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے علم پاک پر کچھ فرق نہیں پڑنے والا اب دیکھیے دن کی روشنی میں الو اگر آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے کہ مجھے دن کی روشنی پسند نہیں ہے مجھے دن میں اچھا نہیں لگتا تو اس کی بات کو لوگ کہیں گے یہ کہ تو پاگل ہے تو الو ہے الو کا پتہ ہے اس کو کیا پتا سورج کی کرنوں کی روشنی کیا ہوتی ہے سورج کی جناب دھوپ اور چمک کیسی ہوتی ہے اس کو کیا پتا اس کی تو آنکھیں بند ہیں اور جس کی آنکھیں بند ہوں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی نورانیت کے کرنے جس کو نظر نائیں تو وہ الو اللہ کا پٹھا کیا جانے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ کی عزمت اور شان کو رسول پاک صلی اللہ کے مقام کو وہی جان سکتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان رکھا ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی غلامی کے لیے پیدا کیا گیا ہے گرامی قدر حضرات اس لیے بات صرف اتنی سی ہے آج کے دور میں جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی دو دیکھو کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے کسی کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہیے بس ٹھیک ہے جو جہاں لگا ہے لگا رہنے دے ارے بھائی ایسا نہیں ہو سکتا یہ ہماری ذمہ داری ہے ہمارا فریضہ ہے کہ حق بات جو ہے وہ بتائیں اب دیکھیے آپ کے ماں بہن کو بھائی کو کوئی گالی دیتا ہے تو برداشت نہیں ہوتا تو جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے متعلق اس طرح کے نظیبہ کلمات کہ اس سے کہا کی کہ رواداری کہے کا کہ اس نے سلوک کہا ہے کہ اخلاقیات ہماری تمام تر اخلاقیات جو ہیں ان کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے ہے ہمارے لیے نمونہ اخلاقیات کا نمونہ آج کا دور اور آج کی نئی تہذیب نہیں ہے ہمارے لیے اخلاقیات کا نمونہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے جو اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں اپنے شہزادے سے فرماتے ہیں